الحمد اللہ رب العلم واشد اللّہ الہ اللّہ وحد اللہ شریق اللہ واشد الََََََََََََََّ محمدن ابدر رسول صلا وسلم و عليہ وعلى و صحابى و منت بيہدى وسطن بسنتى الَہ مدين و با معزد مكرم ثامعين و ناظرين المشاہدين گشتہ درس میں سنت کی تعریف کیا ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال کو آپ کے افعال کو اور آپ کے سامنے صحاب کرام نے جو عمل کیا اور آپ نے ان پر خاموشی اختیار کی ان سب کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی جو تخلیقی صفات تھیں وہ بھی حدیث کہلاتی ہیں جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت مل جائے اس کے لیے شرف کی بات ہوتی ہے لہذا اسے بھی محدثین نے حدیث اور سنت کے اندر شمار کیا ہے ایسے ہی آپ کے جو اخلاق و کردار ہیں وہ بھی آپ کی حدیث اور سنت میں داخل ہیں اسی طریقے سے آپ کی سیرت چاہے بیشت سے پہلے کی ہو یا بیشت کے بعد کی ہو وہ بھی سنت کہلاتی ہیں اگر بیشت کے بعد ہے تو اس میں کوئی اختلاف اور کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر بیست سے پہلے کا کوئی مسئلہ اور معاملہ ہے تو اس کے بارے ہمارے ذہن میں تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی نہیں بنایا تو پھر نبی بننے سے پہلے آپ کی سیرت اور آپ کا فعل اور آپ کا عمل ہمارے لیے کیسے سنت ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو کوئی ایسا کام آپ سے نہیں ہونے دیا جو مروت کے خلاف ہو دین کے خلاف ہو یا اخلاق کے خلاف ہو کوئی ایسا عمل آپ نے نہیں کیا اگرچہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبوت سے پہلے جو آپ نے عمل کیا اس کے لیے ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ نے بعد میں نبوت ملنے کے بعد اس کی خواہش ظاہر کی ہو ویسے عمل کی تو اسے سنت کہا جائے گا اور اگر آپ نے خواہش نہیں ظاہر کی یا دوبارہ آپ کو موقع ملا لیکن آپ نے وہ نہیں کیا نبوت سے پہلے آپ نے کیا تو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا جیسے زمانے ان نبوت سے پہلے حلف الفضول میں آپ نے شرکت کی تو نبی بننے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے میں بلایا جائے گا تو میں ایسے معاہدے میں شریک ہوں گا وہ معاہدہ تھا مظلوموں کی مدد کے حوالے سے تو لہذا کوئی اگر ایسا معاہدہ ہو جو غیر مسلموں کے ساتھ ہو جس میں مظلوموں کی مدد کے لیے معاہدہ ہو قول و قرار ہو اتفاق ہو لوگوں کا اپس میں تو ایسے معاہدے میں اگر غیر مسلم ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو اس میں ایک مسلمان شریک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے تمنا ظاہر کی کہ آج بھی اگر مجھے بلایا جائے گا تو میں اسے معاہدے میں ضرور شرکت کروں گا لیکن اگر آپ نے وہ عمل بعد میں نہیں کیا موقع ملا آپ کو تو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا میں نے مثال دی تھی کہ غار ہرا کی غار ہرا میں آپ جاتے تھے نبوت سے پہلے توشہ لے کر کے جاتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا اور جب توشہ اور کھانا ختم ہو جاتا تو پھر گھر پر آتے پھر لے کر کے جاتے کیونکہ مکے کا جو ماحول تھا اس سے آپ کو بڑی چڑ تھی کڑ ہوتی تھی لوگ شیر کرتے تھے شراب پیتے تھے اور قبروں کی پوجا کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز پیش کرتے تھے زناکاریاں عام تھی مرد و زن کا اخلاق تھا بے پردگی تھی یہ ساری برائیاں تھیں تو ساری برائیاں جب آپ دیکھتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے غارے ہیرا میں چلے جاتے تھے وہاں صرف آپ ہوتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس طریقے سے آپ وہاں وقت اکثر وہاں گزارا کرتے تھے تو نبوت سے پہلے آپ وہاں جاتے تھے اللہ رب العالمی نے آپ کو وہی عطا فرمائی غار ہرا میں لیکن نبی بننے کے بعد پھر آپ کبھی وہاں تشریف لے کر نہیں گئے چار مرتبہ آپ مکہ چار ابرا آپ نے کیا ایک حج کیا مکہ آپ نے فتح کیا انیس دن تک آپ تھے مکے کے اندر لیکن غارے ہرا آپ تشریف لے کر نہیں گئے ایسی آپ کے صحابہ ہیں کسی بھی صحابی سے یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ وہ غارے ہرا گیا ہو تو غار ہرا جانا یہ ثواب کا کام نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے یہ واقعہ تھا جو پیش آیا ہو گیا اگر وہاں جانا باعث ادر و ثواب ہوتا تو آپ نبوت کے بعد بھی وہاں جاتے چار چار مرتبہ مکہ آئے پانچ مرتبہ آئے فتح مکہ کو لے لیجئے تو لیکن آپ نے جو ہے وہاں پر آپ کبھی تشریف لے کر نہیں گئے ایسے صحاب کرام آتے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے یا مکہ کے رہنے والے صحاب کرام کسی صحابی سے ذکر نہیں ملتا ہے کہ وہ غارے ہیرا گیا ہو تو یہ سنت نہیں ہے غارے جانا کیونکہ آپ کو موقع ملا لیکن نبوت کے بعد آپ وہاں پر نہیں گئے تو اس کو سنت کہا جاتا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے یہ جامع اور معنی تعریف ہے عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اخوال کو افعال کو اور آپ کے سامنے کیے یہ اعمال اور آپ نے خاموشی ظاہر کی ہو اختیار کیا ہو یا آپ نے اس کو سراہا ہو اس کو سنت کہتے ہیں. صحیح تعریف یہ صحیح تعریف ہے مختصر طور پر یہ بات کہی جاتی ہے لیکن جو تفصیل میں نے بیان کی ہے یہ محدثین نے بیان کیا ہے اور یہ تفصیل معتمد ہے معتبر ہے اور اس تفصیل کے اندر آپ کی ساری سنتیں آ جاتی ہیں آپ کا سارا اخلاق آ جاتا ہے آپ کا سارا کردار آ جاتا ہے تو اس کو سنت کہا جاتا ہے آج کے درس میں سنت کی اہمیت ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ تفصیل میں اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اور بیماریاں ہیں تو ڈاکٹر ان کی دوا دیتا ہے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں سنت کا بڑا استخفاف ہے سنت کا استحجہ ہے سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے جو کہ آپ کا عمل ہے اور آپ کا طریقہ ہے کوئی جو ہے کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھنے کا مذاق اڑاتا ہے کوئی جو ہے نماز کے اندر کی جانے والی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ غیر مسلم کی بات نہیں کرتا ہوں میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں جب ان کے سامنے بیان کیا جائے تو سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں استحضاء کرتے ہیں حالانکہ سنت بڑی اہمیت کی حامل ہے شریعت میں اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم سنت کے مقام کو جانیں تاکہ ہم سنت کی تعظیم کریں سنت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو سنت میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے جیسے قرآن منزل ہے نازل ہوا ہے ایسے اللہ اللہ سنت کو بھی نازل کیا اللہ رب العالمین ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر وہ انض اللہ علیہ الک کتاب الحکمہ اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ امام اب قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان کی ہے کہ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے اندر الکتاب اور الحکمت اگر ایک ساتھ آئے تو کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب اور الحکمت سے مراد اللہ کے رسول کی سنت ہے تو اللہ فرماتا کہ وہ انضل علی الْ اللہ علیہ کتاب الحکمہ نساء کی عادت نمبر 113 سو کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کی حکمت یعنی سنت نازل کی تو جیسے قرآن اللہ نازل کیا اسی سنت کو بھی نازل کیا جی بل امین کے ذریعے سے آپ کے دل میں ڈال کر کے وہی کر کے ایسے میں نتیہ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا اسے نبی کی سمنت بھی نازل ہوتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پرانے کریم میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پہلے پرانے کریم میں دس بار کسی عورت کا دودھ پینے سے رضاط ثابت ہوتی تھی یہ حکم نازل تھا پرانے کریم کے اندر شروع کے اندر کہ اگر کوئی بچہ دو سال کی مدت میں دودھ پینے کی مدت کتنی ہے دو سال دو سال کے دوران اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اپنی مرضی سے دس مرتبہ یہ شروع کی بات ہے اس صحیح مسلم کے دیجیچ دس مرتبہ عورت کے پستان کو منہ لگاتا ہے اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی پھر پستان کو منہ لگاتا پھر پیتا ہے ایسے اگر دس مرتبہ کرتا تب رضا ثابت ہوتی تھی تب حرمت ثابت ہوتی تھی لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا کہ پانچ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے پانچ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہوگی صحیح مسلم میں روایت ہے یہ حکم قرآن میں نہیں ہے قرآن میں اللہ نہیں بیان کیا ایک پانچ مرتبہ پیو گے تب حرمت ثابت ہوگی اللہ نے اس کو کہاں نازل کیا سنت کے اندر حدیث میں نازل کیا تو استحاشہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں پہلے یہ حکم نازل تھا لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا وہ الفاظ بھی منسوخ ہو گئے حکم بھی منسوخ ہو گیا اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آد بچہ یعنی کہ چھ سال کا بچہ ہو گیا چار سال کا بچہ ہو گیا اب اگر وہ کسی عورت کا دودھ پیتا تو حرمت نہیں ثابت ہوگی جو متطر وضاحت ہے دو سال اس کے دوران پیئے گا اور اپنی مرضی سے پانچ مرتبہ یعنی کہ کوئی ایک مرتبہ پی لے دو مرتبہ پی لے حرمت نہیں ثابت ہوگی اللہ کے سرکلا تو ہر املا آجا ول املا جتان ایک دو بار پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے کم سے کم پانچ مرتبہ بچے کو پینا پڑے گا پستان کو منہ لگائے پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دے پھر دوبارہ لگائے پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دے پانچ مرتبہ کرے گا تب ہوگا ایک دو مرتبہ تین مرتبہ کرنے سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے کوئی بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد اگر کسی کا دودھ پیتا ہے تو اس سے بھی حرمت نہیں ثابت ہوتی ہے. اللہ یہ کہ بعض علماء نے کہا اگر ضرورت ہو جیسا کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی کیا یہ مسئلہ تھا تو آپ نے ان کے لیے حکم دیا تو بعض علماء اس مسئلے کو ان کے ساتھ خاص مانتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہاں رحمۃ اللہ علیہ کہ آج بھی اگر وہ ضرورت ہو تو اسی صورت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے محدود پیمانے پر ورنہ اصل یہ ہے کہ جو دو سالہ مدت ہے رضاعت کی دودھ پینے کی اسی کے دوران بچہ اگر پیتا ہے تب رضا ثابت ہوتی ہے تو اس حدیث سے جو صحیح مسلم کی ہے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو نازل کیا یہ حکم قرآن میں نازل نہیں ہوا ہے یہ حکم حدیث کے اندر نازل ہوا تو اللہ رب العالمین جس طریقے سے قرآن کو نازل کرتا تھا ایسی اللہ کے سر کی سنتیں بھی نازل ہوتی تھی دوسری بات قرآن جیسے وہی ہے حدیث بھی وہی ہے اللہ برماتا ہے اوماً اللہ وا آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے تو سنت اور حدیث بھی وہی ہے جیسے قرآن وہی ہے ایسی حدیث بھی وہی ہے جیسے قرآن ذکر ہے حدیث بھی ذکر ہے اللہ مات کا ذکر سما نزلہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے قرآن کو اور حدیث کو نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کو بتا دیں کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا انکر انا الح اللہ حافظ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. ذکر میں قرآن حدیث دونوں شامل ہے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کو اللہ نازل کیا حدیث کو بھی نازل کیا اور اللہ رب العالمین دونوں کی حفاظ کی ذمہ داری لے لی تو دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں. وما هوا ان هوا اللہ تو دونوں اللہ اب کی طرف سے وحی فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں حدیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں معنی اللہ کی طرف سے ہیں حکم اللہ کی طرف سے الفاظ ہما نبی کے ہیں قرآن آخری دنوں میں قیامت سے پہلے اس کے سارے حروف آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے اور جن لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور حروف جو موجود ہیں قرآن کے وہ سارے حروف قیامت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اس کے بعد قیامت قائم ہوگی تو یہ سب قرآن کی خصوصیات میں سے ہیں ورنہ دونوں اللہ اور کی طرف سے ہیں دونوں وہی ہیں قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اور جو حدیث ثابت ہو جائے دونوں کا درجہ ایک ہی ہے فرق صرف یہ ہے. ضرورت یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو ثابت ہو اگر حدیث صحیح اور ثابت ہے اسے کوئی مسئلہ ثابت ہو گیا تو اس کا حکم ویسی جیسے قرآن کا حکم ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی اے اللہ کے سر صلی اللہ سنباتے ہیں کہ اتیت القرآن ہو, ہو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مثل کہتے ہیں برابر کو ہو اس کو مشر کہا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جوتا دائیں پاؤں کا دائیں پاؤں کے برابر ہے نا دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے لمبائی میں سائز میں موٹاپے میں کچھ فرق ہے برابر ہے اس کو مشر کہتے ہیں ایک دم برابر جیسے آپ پانچ فٹ کے ہیں یا چھ فٹ کے ہیں چار فٹ کے ہیں آپ باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ کا سایہ بھی پانچ فٹ کا ہو جائے تو کہیں گے دونوں برابر ہے سیم فرق نہیں ہے لمبائی میں پانچ فٹ وہ بھی پانچ فٹ یہ بھی اگر بڑا ہو گیا تو پھر وہ مثل نہیں رہ جائے گا برابر تو ایسے ہی مثل کے معنی ہو بہو اللہ ماتا کہ لئی سا کا ہی, ہی شعیح اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہو بہو اللہ کی بہت ساری صفات ہیں لوگوں کے پاس اللہ کے بھی آنکھ ہمارے پاس بھی آنکھ ہے یہ ساری باتیں پتہ ہے نا میں ہم لوگوں کو کہ اللہ کے دو آنکھیں ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں. ہیں. ہیں اللہ کا چہرہ ہے لیکن اللہ جیسا صفات میں کوئی نہیں ہے تو لیسا سا کمی سلیس ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں تو مثل کہتے ہو بہو یعنی مکمل اس میں کوئی فرق نہ ہو تو اللہ کے سر بات ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا کہ وہ مثل ہو ماہ ہو اور قرآن کے ساتھ ساتھ اسے جیسی دوسری چیز بھی ہم کو دی گئی کون سی چیز دی گئی ہے وہ حدیث دی گئی اس نے دونوں حجت کے اندر برابر ہیں دونوں کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے امام ابن و سمی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سنت ہے یہ تشریع اسلامی کا دوسرا مصدر ہے اور سنت کا مصدر ثانی ہونا عدد کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے یہ عدد کے اعتبار سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں مصدر انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے تو عدد کے اعتبار سے چار میں سے ایک یہ بھی ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ صحیح طور پر ثابت ہو حدیث ثابت ہو جانے کی صورت میں اس کا مرتبہ قرآن مجید کے برابر ہے یعنی اگر حدیث ثابت ہو گئی حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی بھی صلاب صح کے فہم کے مطابق ہے تو یہ قرآن کے برابر ہے تو یہ عدد کے اعتبار سے جسے کہتے ہیں بھائی کہ کی کیا نام ہے ان کے پاس چار بیٹے ہیں چار اولاد ہیں ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث دو تو دو یہ عدد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے عدد عدد سمجھتے ہیں نا کہ یہ بھی مصدر ہے یہ بھی سورس ہے اس کو بھی یہ بھی عجت ہے جی ہاں تو اس لحاظ سے نہیں کہ ترتیب کے لحاظ دوسرے نمبر پر ہے بلکہ عدد کے لحاظ ہے کہ دو چیزیں جسے اللہ کے کی سر کیا فرماتے ہیں ترک تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامر ہو گے گمراہ نہیں ہوگے دو چیزیں آپ نے کہیں تو عدد میں دو ہے یہ عدد کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر نہیں ہے تو جو حدیث ثابت ہو جائے مسئلہ اور صحیح حدیث سے اس کا بھی ماننا اتنا ہی ضروری ہے جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہوتا ہے اللہ رب العالمین دو چیزیں آپ کو دی ہیں اور فما دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو اسے سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سنت شریعت کے اندر کتنی اہم ہے کہ بھی قرآن جیسی ہے اس لیے حدیث جو ہے حجت کے اعتبار سے اور عمل ہونے کے اعتبار سے وہی ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العامن کی طرف سے نازل ہونے کے اعتبار سے اور اس راحیے سے کہ دونوں محفوظ ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان تمام چیزوں میں قرآن و سنت برابر ہیں میں نے کچھ چیزوں کا فرق بتایا اب لوگوں کو کہ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تلاوت کرتے نا قرآن کی حدیث کو ایسی ہم پڑھتے ہیں تلاوت نہیں کرتے تجوید کے ساتھ جیسے حدیث جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایسا نہیں پڑھتے حدیث کو حدیث کو سر درم پڑھتے ہیں تحت لفظ پڑھاتے ہیں ہے ہی کہ نہیں ہے لیکن قرآن کو انسان آواز بنا کر کے تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھتا ہے قرا اور حفاظ کی تجوید سنتے نا تلاوت آپ لوگ جی ہاں لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی جاتی ہے یہ فرق ہے کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے حروف یہ فرق ہے لیکن قرآن وہی ہے حدیث بھی وہی ہے قرآن اللہ کی طرف سے منزل ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے قرآن محفوظ ہے حدیث بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے قرآن بھی حجت ہے حدیث بھی حجت ہے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ان تمام چیزوں میں قرآن و حدیث ایک جیسے ہیں کوئی فرق نہیں دونوں کہ وہ تو لو کہ ہمیں قرآن بھی دیا گیا اور جیسے دوسری چیز بھی دی گئی قرآن کریم اللہ فرماتا تھا کہ جو رسول دیں لے لو جس سے منع کری رک جاؤ قرآن جو دے ہمیں لینا ہے رسول جو دے ہمیں لینا ہے رسول, ہمیں, لینا، رسول اللہ ہمیں کیا دیا ہے قرآن بھی دیا رسول نے ہمیں قرآن تو رسول کے ذریعے سے ملا ہم کو نا قرآن اللہ نے کہاں نازل کیا ہے پہاڑ پہ یا سمندر پہ قرآن کو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا نا تو کے ان کو قرآن ملا نا قرآن کو صحابہ نے نبی سے سنا نبی سے پڑھا صحابہ تابے نے پڑھا وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اس لیے قرآن مطالعہ کرنے کی چیز نہیں ہے قرآن پڑھنے کی چیز ہے حافظ اور کاری کے سامنے یہ سلسلہ ہے باقاعدہ قرآن سیکھنے کا یعنی کہ آپ کو عربی آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے نہیں آپ کو کسی حافظ کے سامنے یا قرآن پڑھنے والے کے سامنے آپ کو قرآن پڑھنا ہے تبھی آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھ پائیں گے کہاں غنہ کرنا کہاں اخفاء کرنا کہاں کچھ کریں یہ سب چیزیں کون بتائے گا حافظ آپ کو بتائے گا یہ قاری آپ کو بتائے گا جو قیرات کے ماہر ہوتے ہیں جو قرآن کے حافظ وہ بتائیں گے آپ کو تو قرآن کو ایک مرتبہ کم سے کم آپ کو پڑھنا ہے جی ہاں ورنہ آپ نہیں جان گے جیسے بسم اللہ وہ مجرحہ ہے نا مجرحہ پڑھتے ہیں اس کو یہ آپ کیسے یہ کتابت اور لکھائی کے ذریعے سے آپ کو نہیں معلوم پڑے گا کہ آپ کو ہاں مجرحہ پڑھنا نہیں آپ اس کو مجریہ بھی پڑھ سکتے ہیں مجراہا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کتابت دیکھیں گے تو لیکن جب کسی حافظ کے پاس پڑھیں گے تو بتائے گا کہ اس کا صحیح تلفظ کیا مجرحہ ہے وہاں مجرحہ آپ کو پڑھنا ہے یہ قاری اور حافظی آپ کو بتائے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کلّ بلران علاقہ کانو سب کلّا بل یہاں پر آپ کو خاموش ہو جانا کلّا بل سانس توڑ دینا وہاں پر یا سانس نہ توڑے رک جانا آپ کو کلّا بل رانا اللہ قلو اگر آپ کہ کلّا بل رانا اگر آپ کسی حافظ سے نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا حافظ سے پڑھیں گے تو بتائے گا کہ کلہ بل رانا ایک سبون ایسے آپ کو پڑھنا تو یہ قرآن پڑھنا کسی کے سامنے بیٹھ کر کے خود بخود نہیں پڑھنا قرآن کم سے کم ایک دو بار پڑھنا چاہ کے آپ سمجھ جائیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے جی ہاں تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے کے برابر ہیں کچھ چیزوں میں فرق ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اللہ کو ہے کہ ماتا کم رسول و خزو و ہو جو رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو رسول نے ہمیں حدیث دیا ہے سنت دی ہے اپنا عمل دیا لہذا اس پر عمل کرنا انسان کے لیے واضح ضروری ہے سنت پرمل انسان کو جنت کے اندر لے جائے گا کوئی سنت کے انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کوئی کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی کافر ہے مسلمان نہیں ہے اگر کوئی حدیث کو نہ مانے جیسے کوئی کہے قرآن کو میں نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے ایسے کوئی حدیث کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے ایسے لوگوں کو اہل قرآن کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے قرآن کافی ہے اللہ کے سنے کیا فرمایا کہ کی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے تخت پر بیٹھ کر کے کہیں گے کہ ہمارے لیے جو قرآن ہے وہی کافی ہے جو ہم قرآن میں جانے پائیں گے وہی ہم اس پر عمل کریں گے وہ ہمارے لیے کافی ہے تو آپ نے بتایا کہ آگاہ ہو جو اللہ نے جہاں مجھے قرآن دیا ہے قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی اللہ رب اللہ لہذا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے آپ دیکھیے قرآن میں گدھے کا ذکر نہیں کہ اس کا کھانا اعلیٰ کی آرام ہے یہ نے بھی فرمایا ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی آپ کی بیوی بی کی جو خالہ ہے یا اس کی جو پھوپھی ہے یا اس کی بھانجی اور بھتیجی ہے دونوں کو ایک ساتھ رکھنا یہ قرآن نے بیان کیا گیا قرآن اللہ نے بیان کیا کہ دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کی بیوی بی کی پھوفی ہے تو کیا آپ سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے حرام ہے یا اس کی خالہ ہے اس کی بھانجی بان ہے یا اس کی بھتیجی آپ کی بیوی بی کی نہیں کر سکتے حرام ہے جیسے دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے سیم اسی طریقے سے کوئی فرق نہیں حرمت میں کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر وہی کا امام ابن مسلمین نے کہ جب حکم ثابت ہو جائے تو اس کا مرتبہ پرانے مجید کے برابر ہے جیسے قرآن کریم میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام فرار دیا گیا ایسے ہی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی خالہ سے اس کی بھانجی بھتیجی سے پھوپیز شادی کرے تو ایک وقت میں جیسے وہ حرام ویسے یہ بھی حرام کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر تو قرآن کریم ہی نہیں بیان کیا گیا یہ قرآن کریم بہت ساری نہیں بیان کی گئی ہیں کہ لیکن حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا اس لیے اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں باقاعدہ امام شافی نے امام شیوتی نے اور ملبا نے کن کن کا نام نہیں ہے؟ سب نے بات بیان کی کہ وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے جی اللہ کے انکار کر دیتا قرآن کے انکار کرنے والا ہوتا ہے قرآن اللہ نے کیا فرمایا جو رسول تمہیں دیں لے لو جسے منع کر رک جاؤ قرآن اللہ فرماتا کہ اللہ کے تحت کرو نبی کے تحت کرو رام اللہ الٰ کی جو ر جس نے رسول اللہ رب کی کتاب کی جب آپ رسول کتاب آپ نے کہاں کیا جب رسول کی باتوں کو آپ انکار کر دیا اسی لیے نبی کا انکار نبی کی حدیثوں کا انکار نبوت کا انکار ہے نبوت کا انکار اور ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ بتاؤں میں آپ کو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی ہے, ہے کہ نہیں ہے نبی اور ہر رسول کو اللہ نے کتاب نہیں دیا تو جن کے پاس کتاب نہیں تھی اللہ کی طرف سے تو ان کے جو امتیں ہوتی تھیں اس نبی کی کس پر عمل کرتی تھی نبی کے قول پر نبی کے فعل پر جو نبی کہتا تھا اس پر عمل کرتے تھے قرآن کتاب اللہ نے نازل کیا اوپر سے ان کے لیے کوئی لیکن سنتوں کو نازل کیا حدیثوں کو نازل کیا تو جو وہ نبی بتاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے وہ کتاب نہیں اللہ کی ان کا عمل ان کا قول ہے ان کا فعل ہے تو وہ حجت ہے حدیث اور دیکھیے ہمارے نبی کی نبوت کی شروعات بھی سنت سے ہوئی ہے سی بخاری قیدی سے ہست آشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو شروع ہوئی ہے اچھے خواب سے ہوئی ہے اچھے خواب سے انبیاء کے خواب کیا ہیں سچے ہوتے ہیں انبیاء کے خواب ہمارے اور آپ کے خواب نہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خواب کے ذریعے سے نبوت کی شروعات ہوئی ہے پہلے آپ خواب دیکھتے تھے کہ کسی آدمی کو فات ہو گئی ہے دن میں دیکھتے اس آدمی کو فات ہو جاتی ہے آپ کو خواب میں دیکھا جاتا کہ کل بارش ہوگی بارش ہوتی ہے جو بھی آپ دیکھتے ہو بہ اسی طریقے سے صبح کے اندر ہو جاتی تھی تو اچھے خواب سے صالحہ برویا صالحہ اچھے اور نیک خواب سے نبوت کی شروعات ہوئی ہے یہ سی بخاری کی حدیث سے اور ہمارے نبی نبی کی نبوت کے اختتام بھی اسی پر ہوا ہے ماں نبی کی زبان سے آخری لفظ کیا نکلا تھا آخری وقت میں آپ نے کیا کہا تھا اللہ عمر رفیق اللہ اللہ تعالی میں تیری رفاقت چاہتا ہوں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کی روح نکل گئی نبوت کی شروعات بھی سنت اور حدیث سے ہوئی اور نبوت کے اختتام بھی حدیث اور سنت سے ہوتی ہے آپ کے زبان مبارک سے آخری لفظ کوئی قرآن کی آیت نہیں نکلی اللہ ارب الامی نے قرآن کی کوئی آیت اس وقت کہیں کی آپ جو زبان میں اللہ عمر رفیق اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کی وفات اور موت ہو گئی اس سے نبی کی سنت اور کی حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر سنت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو قرآن میں اللہ رب نبی کے تعت کا بار بار حکم دیا ہے اور نبی کی تعت اللہ تعالیٰ کے تحت اللہ کے سن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سہی بخاری کی روایت ہے آپ رماتے ہیں کہ فرشتے آئے ہمارے نبی کے پاس اور آ کر کے انہوں نے ایک مثال بیان کی کہا کہ جو نبی ہے نا ان کی ایک مثال ہے اور کہا کہ مت لہو کمت رج دارن ان کی مثال اس آدمی کی طریقے سے جس نے ایک گھر بنایا وہ الفیہ ما دبا اور اس گھر کے اندر اس نے کھانے پینے کے لیے دسترخوان رکھا دعوت رکھی اس نے وبا اور ایک دعی کو دعوت دینے والے کو بھیجا کی جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لے کر کے کہ ہمارے گھر میں کھانے کا دعوت کا انتظام ہے فرماتا ہے فمن عجاب دخلت دار وہ اکلا ملم دبا جس نے اس دائی کی دعوت دینے والے بلانے والے کی بات سن لیا وہ گھر میں بھی داخل ہوا محل میں بھی داخل ہوا اور اس دسترخوان سے بھی کھایا جو اللہ نے اس کو توفیق دیا املمی دعائی اور جس نے کی بات نہیں مانی دعوت دینے والے کی بات نہیں مانی لمی تو خلید دار و لمیا کمادبہ نہ وہ گھر میں داخل ہوا نہ خان میں سے کچھ اس نے کھایا فرآفر ماتیں کہ اس کی مثال جو دی گئی اس کی تعویل اور اس کا معنی یہ ہے کہ ادار اد الجنا جو گھر ہے وہ جنت ہے کیا ہے جو گھر ہے وہ جنت ہے اور دائی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دائی ہوں اور مادبہ کیا جنت کے اندر ملنے والی نعمتیں ہیں جنت ملے گی نعمت نا کھانے پینے کی جو انسان چاہے گا سب اللہ تعالیٰ سے دے گا تو آف فرماتے کہ وہ گھر جنت ہے بخاری کے دل سے ہو اور وہ جو دائیں ہیں اس سے مراد میں ہوں من عطانی دخل جنّ و من اصانی دخل نار جس نے میری اطاعت کی وہ گھر میں داخل ہوگا جنت میں اور جس نے میری نفرمانی کی وہ جہن میں داخل ہوگا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جس نے میری نفرمانی کی, کی, کی. کی اس نے اللہ رب العالمین کی نفرمانی کی تو اسے معلوم ہوا کہ ماں نبی دائیں ہیں اللہ رب العب کو دائیں بنا کر کے بھیجا قرآن کیا ہے نا اس کے تعلق سے ہیں کی, کی کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو جو ہے اللہ کے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں ہے کہ نہیں ہے اور میری اور جو میرے متبعین و پیروکار ہیں سب کا یہ عمل ہے الحاد ہی شبیلی ادع اللہ علا بشیرہ آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ انا عمنی تباہی میں بھی اور میرے تمام پیروکار بھی تو آپ دائیں ہیں اللہ رب الامن آپ کو دائیں بنا کر کے بھیجا شراج منیرہ بنا کر کے آپ کو بھیجا اللہ کے دیر کی طرف دعوت دینے والے جنت کی طرف بلانے والے جہنم سے ڈرانے والے اللہ رب الامن آپ کو بنا کر کے بھیجا لہذا جو آپ کی بات مانے گا جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتیں اسے ملے گی اور جو آپ کی بات کا انکار کر دے گا جنت کندر کے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسے اللہ کسور کدی بخاری کی روایت ہے کیا فرماتے ہیں کہ من کل امت یت خل اللہ من ابا میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے میرا انکار کیا کالوم آبا یا, یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کون انکار کر سکتا ہے کہا کہ من اتانی دخل الجنہ فخ ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے میری نافرمانی کس نے میرا انکار کر دیا نافرمانی کرنا جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے نافرمانی کرنے والا آپ کی بات کا انکار کر دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو آپ کی بات مانے گا وہی جنت کے داخل ہوگا تو اس طریقے سے قرآن یہ جو یعنی حدیث ہے یہ جو سنت ہے اس کی سب اہمیت ہے یہ ساری چیزیں اس کو بغیر مانے کوئی انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. اگر نبی کی سنتوں کو نہ مانے نبی کی حدیثوں کو نہ مانے کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا ہے. جی تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو محفوظ کر دیا کیونکہ نبی کی سنت حجت ہے قیامت تک کے لیے دلیل ہے یہ جب حجت اور دلیل ہے تو اس کا محفوظ رکھنا بھی ضروری اگر قرآن محفوظ رہے اور حدیث نہ محفوظ رہے تو انسان قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا الفاظ محفوظ کر دیا گیا اس کا عمل اور اس کے معانی محفوظ نہ ہوں تو انسان کیسے اس کے کی اوپر عمل کرے گا نہیں کر سکتا اسے اللہ رب اللہ نے کیا فرما پرانے کہ ایمان اے ایمان و اللہ کی تعداد کرو رسول کی تعاعت کرو وہ المر کم اور جو ہیں جو علماء ہیں اور جو عمرہ ہیں سلاطین اور بادشاہ ہیں ان کی اطاعت کرو وہ ان تنازعات اور جب تمہارا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے فرد اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی حکم کیا سر نبی کے زمانے تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول تو نہیں موجود ہے نا جب آپ موجود تھے با تھے تو لوگ آپ کے پاس آتے تھے مسئلہ پوچھ لیتے تھے مسئلہ پوچھ لیتے تھے آپ بتا دیتے تھے اس کا جواب آج آپ تو نہیں ہیں تو پھر بھی اللہ کہہ رہا کہ رسول کی طرف لوٹا دو تو رسول کی طرف لوٹانا آپ کی سنتوں کی طرف لوٹانا اور اگر سنت محفوظ نہیں ہے آپ کی حدیث محفوظ نہیں ہے دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے تو گویا کہ اللہ ہر العامی نے ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے اصطلاح کی صورت میں جو دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی ہے یعنی yani حدیث ہی نہیں حدیث محفوظ نہیں ہے سب خرد برد ہو گئی سب ختم ہو گئی اور جو ہے سب ملیامیٹ ہو گئی سب ختم ہو گئی حدیث موجود ہی نہیں دنیا کے اندر تو کیا ایسا اللہ ابراہین اسی چیز کا حکم دے سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ نہیں جس کا مطلب علماء نے کہا کہ حدیث کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے تبھی اللہ ابراہین نے حدیث کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ورنہ اللہ البراہین اس کا حکم نہیں دیتا حدیث کی طرف لوٹانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اللہ نے محفوظ کر دیا کیونکہ حدیث کا یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے قرآن کے آگے مصنف بیان کریں گے ان, ان, ان مسائل کے ان شاء اللہ علیہ تو یہ قرآن کریم میں یہ تفصیل ہے حدیث لہذا اگر صرف قرآن کریم محفوظ ہو جائے اور حدیث محفوظ نہ رہے تو ایسی صورت میں میرے بھائیو انسان قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتا ہے بلکہ اگر کوئی نبی کی بات کو نبی کو حکم نہ مانے اللہ اب میں نفی کی ہے کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کے ایمان کی نفی کی ہے اللہ فراہ فلاح اور ربی کلائ رب کی قسم ہے لوگ ممن نہیں ہو سکتے فلا ربک لا کلائمن حتیٰ حکموں کا شجر شجربین ہوں جب تک کہ وہ تمہیں حکم نہ بنا لے ان چیزوں میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے حرجم اما قد پھر آپ جس چیز کا فیصلہ کر دیں ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو وہ یوسلم تسلیم اور سر تسلیم ختم کر دیں اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی کہا کہ وہ امر نہیں ہو سکتے جو تجھے اپنا حکم نہ مانے تیری باتوں کو تسلیم نہ کریں اور جب آپ کوئی فیصلہ سنا دیں اور اس فیصلے کو سننے کے بعد ان کے دل کے اندر اگر سر صدر نہ ہو سکون اور اطمینان نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مومن ہی نہیں ہے اللہ رب کی نفی کر دی ان کے ایمان کی اور اس آیت کا شاہ نظر معلوم ہوگا آپ لوگوں کو یہ آیت قرآن کے کسی حکم کے بارے میں نہیں کہتی ہے یہ آیت کہتی ہے نبی کے حدیث کے تعلق سے کیونکہ جس تعلق سے آیت اتری ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ بن زبیر دونوں میں سے کوئی ایک ہیں ان کا ایک صحابی کے ساتھ انصاری صحابی ہیں ان کے ساتھ ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا دونوں کے خجور کے باغات ایک ہی جگہ تھے پانی جس نہر سے آتا تھا اس نہر کے قریب پہلے عبداللہ بن زبیر یا زبیر بن عوام کا باغ تھا خجور کا اس کے بعد انصاری صحابی کا باغ تھا تو دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا وہ کہنے لگے کہ میں پہلے پانی لوں گا انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم پانی پی لیں گے جب ہم سیراب کر لیں گے اس کے بعد ہم دیں گے آپ کو پانی اور قانون بھی یہ کہتا نا کہ جو جس کا باغ جو ہے کھیتی نہر کے قریب ہو پہلے وہی اپنی کھیتی کو شراب کرے گا اس کے بعد دور والا سیراب کرے گا پانی دے گا اپنی کھیتی میں تو انہوں نے کہا نہیں پہلے میں کر لوں گا اس کے بعد پھر جو ہے آپ کیجیے گا تو اللہ کے سر کے پاس چلے گئے اور کہا کہ جو ہے اس طریقے کا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے تو ہمارے بھی نے بھی فیصلہ کیا کہ پہلے ان کو ہے اس کے بعد تو ان کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی تھوڑی سی بات آ گئی کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تبھی آپ نے ان کے تعلق سے ایسی بات کہی تو اللہ ارب الامی نادر سمائی یہ جو مسئلہ ہے یہ قرآن میں کہیں نے نار بیان کیا ہے یہ جو مسئلہ ہوا جو اختلاف ہوا دونوں کا یہ ہمارے بھی نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ فیصلہ کہاں ہے حدیث میں ہے سنت کے اندر وہ فیصلہ بخاری کی حدیث ہے وہ قرآن میں یہ فیصلہ کہیں نہیں ہے اللہ رب اللہ نے کیا فرمایا جب تک وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے مومن نہیں ہو سکتے اور وہ فیصلہ قرآن کا نہیں وہ فیصلہ حدیث کا ہے یاد اگر کوئی ہے فیصلہ نبی کا نہ مانے نبی کی حدیث کو نہ مانے قرآن کہتا ہے کہ اس کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں جو قرآن جو نبی کی باتوں کو نہ مانے نبی کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے تو میرے بھائی سنت بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ سنت یہ دین ہے سنت یہ شریعت ہے اور دین کا اکثر حصہ آپ کو سنت ہی کے اندر ملے گا تفصیلات آپ کو حدیث کے اندر ملیں گی نماز کا طریقہ زکوۃ کے دینے کا طریقہ عمرہ کرنے کا طریقہ حج کا کرنے کا طریقہ نماز میں کیا پڑھنا ہے کب کیا پڑھنا ہے کتنے بار رکوع کرنا کتنے بار سجدے کرنا تشود میں کیا پڑھنا ہے حج کب کریں گے کہاں عرفات جائیں گے مطلف کب جائیں گے ککڑی کیسے ماریں گے طواف کیسے کرنا آپ کو صحیح کیسے آپ کو کرنا ہے کتنے بار کرنا ہے یہ سب قرآن میں نہیں ہے قرآن میں صرف ایک اطواف کرو کتنی بار کرنا ہے بھائی یہ سب قرآن میں نہیں موجود ہے سب حدیثوں کے اندر موجود ہے تو سنت کے بغیر انسان اپنی زندگی میں ایک پر کے برابر بھی مکھی کے پر, پر کے برابر بھی نہیں چل سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن میں نہیں حدیثوں کے اندر آئیں وہ بھی انشاءاللہ شاء آئیں گے بہت سارے مسائل ہیں قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے لیکن حدیثوں کے اندر اس کا ذکر بنتا ہے اس لیے حدیث کے بغیر دین ناقص ہے دین نامکمل مکمل ہے اور کوئی انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی حدیث کو نہ مانے تو اسے سنت کی اہمیت اور سنت کا مقام اور اس کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں سنت اور حدیثوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے یہ چند باتیں تھیں سنت کی اہمیت اور اس کے مقام مرتبہ کے تعلق سے انشاءاللہ آگے اللہ آگے مصر اللہ علیہ سنت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اور باتیں کریں گے کی سنت کا کیا مقام ہے اور سنت کا قرآن کے ساتھ کتنی اس کی حالتیں ہوتی ہیں کتنی صورتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی کچھ باتیں آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ از دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کے اخلاق و کردار و اپنانے اور اس کی نشر و, و, و, و, و, و شادقوں کی توفیق دے اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھے تو و سنت پر قائم رکھے امین رحب العالمین و جزاک ملاق ہے محمد والا علیہ وسابین